الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد کما <تصفيق> بارک اللہ ابراہیم و علی ال ابراہیم ان تحمید المجید اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب اعد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فنظرو کئی من قبل کان اکثر اللہ کی حمد و صنا کے بعد ہم سب الحمدللہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم امام الانبیاء اور امام و ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا اور قیامت تک کے لیے یہ آخری طریقہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی و رسول عیسیٰ علیہ سلاد وسلام جب نازل ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز روزہ اور باقی تمام احکامات پر عمل کریں گے اس فخر کے ساتھ ساتھ اس نئے عظیم کا شکرانہ ہم پر فرض ہے اور یاد دہانی سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے اگر یاد دہانی ضروری نہ ہوتی تو اتنا بڑا قرآن مجید نازل نہ ہوتا جو اللہ کی وہ سچی کتاب ہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے اس کے اندر جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے اور اسے ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ اٹل ہے یہ شہنشاہ کا فیصلہ ہے جو رب سماول ارب ہے رب کائنات ہے جس کی چلتی اور اس کے مقابلے میں کسی نہیں کی نہیں چلتی ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں وارد نہیں ہوا نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا سنجیدگی کے ساتھ ہمیں ضرور غور کر لینا چاہیے کہ ہم نے اسلام سوچ سمجھ کر اختیار کیا یا بس آواز سے سن کر اسی فخر میں مبتلا اپنی زندگی کی گاڑی پر سفر کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم امت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اور نہ ربض الجلال والاکرام کی پہچان کے لیے ہم نے مناسب کوشش کی نہ اس کے تقاضے پورے کیے تو آج جو حالات بن چکے ہیں اس دنیا میں ان میں کوئی شخص اپنے دین سے بے خبر نہیں رہ سکتا اسلام اور کفر کی ٹکر ہے یہود و نصارا ہمارے پرانے دشمن ہم پر چڑھ دوڑے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ اسلام کو جاننے والا اس بات سے آگاہ ہے کہ خلیبی جنگوں کا سلسلہ کبھی نہیں رکا وقفے ضرور آتے رہے اگر یہ جنگ کہیں رکنا ہوتی تو ہر رکعت میں ہمیں یہ کہنے کا حکم نہ ہوتا غیر المحبوب علیہ ولبا آمین تمام علماء اس کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں اور آپ میں سے شاید کوئی بھی نہیں جو یہ جانتا نہ ہو کہ ابلا کون ہے اور مغلوب علیہم کون ہے یہود ہے مغلوب علیہم ابلا علیم نسارا ہے ان کا تجرب نصارہ کا یہ ہے کہ انہوں نے بغیر علم کے اللہ کی محبت میں غلوب کیا اور عیسیٰ علیہ سلاد السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کچھ قرار دیا وہ منہ پر لانا مناسب نہیں دل نہیں کرتا بہرحال یہود غضمناک اللہ ان پر اس لیے ہوا کہ وہ علم کے باوجود بھٹک گئے تو پھر یہ دونوں کیوں یاد کروائے جا رہے ہیں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ سورہ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی اور کیا سورہ الفاتحہ ایک ہی رکعت میں کافی ہے نہیں ہر ایک رکعت میں معلوم ہوا کہ یہ ہمارے ایسے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ یہ دشمنی سرد ہونے والی نہیں تبھی ان دونوں قسموں کی گمراہی جو یہود کی گمراہی ہو یا نصارہ کی گمراہی ہو اس کی یاد تازہ کروائی گئی کہ ہم میں کہیں یہود کے اور نصارہ کے خسائل پیدا نہ ہو جائے کیونکہ وہ پہلی امتیں تھیں کبھی انہیں امامت ملی ہوئی تھی ہمارے والا سٹیٹس اللہ کے ہاں کبھی ان کا تھا انہوں نے اپنا یہ منصب گوا دیا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رام دا درگاہ ہوئے قبلہ بدل دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد مقرر ہوئے اور ہمیں یہ نعمت اللہ تعالی نے اٹھوا دی اب اس نعمت کا شکریہ اگر ہم آداب کریں گے تو یقینا اللہ تعالی وہ تمام وعدے پورے کرے گا جو اس نے قرآن میں کیے اور سنت کی روشنی میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اگر ہم اس اپنے منصب سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے تو صرف اسلام کے اندر داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا فخر ہمارے کچھ کام نہ آئے گا سنجیدہ ہونے کا وقت ہے ٹکر بہت شدید ہے اور فیصلہ کن ہے اس حال میں کوئی شخص اپنے دین کی معلومات ہی سے بھی پرواہ ہو اس سے بڑھ کر اپنی جان کے ساتھ اور ظلم کیا ہے مالک فرماتا ہے جو میں نے آگ پڑھی آپ کے سامنے سورہ الروم میں سے زہر الفساد فی البر بہ زمینوں میں خشکیوں میں اور بہر میں سمندروں میں فساد برپا ہو گیا بیمار کا سبقن الناس لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے لی تاکہ اللہ انہیں بعض آمال کا ذائقہ چکھائے کہ وہ لوٹے یعنی یہ پکڑ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ غور کرے کہ آخر مال میں نقصان جان میں نقصان بیماریاں چوری ڈاکہ خون پھلوں میں کمی کاروبار میں کمی معیشت جس طرح اس وقت بری طرح سے متاثر ہے پوری دنیا میں اور جو ایک احتراف کی کیفیت تاری ہے آخر کیوں قرآن یہ بتاتا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا ہر لفظ حق ہے بلکہ قرآن کے اندر آنے والے واقعات جنت کے واقعات جو اہل ایمان کو جو صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں گے ضرور ملے گی انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں ان میں سے کرے آبی اور جہنم کا بیان جو کہ رحمت ہے ڈرانے کے لیے وقت سے پہلے جو بتا دے اس سے بڑا محسن کون جو بتا دے کہ امتحان بھی بڑا خطرناک ہے یا ہمیشہ جلنے کی جہنم ہے یا ہمیشہ کی عیش ہے بھول جاؤ گے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی نعمت دیکھی کہے گا ہرگز نہیں اللہ پوچھے گا قرآن میں آتا کم لبس تم فی الب عادد کتنے سال رہے تھے دنیا میں کالو لبس نہ یومن او باد یوم فخ الدین اللہ ایک دن رہے یا اس سے کم گنتی کرنے والوں کو پوچھ لے یہ حق ہے یہ ضرور ہوگا ماضی کے سیگوں سے آنے والے واقعات بیان ہوئے اولاما مفسرین نے فرمایا ماضی اس لیے کہ جس طرح ماضی گزری ہوئی بات یقینی ہے کہ ہو چکی اس طرح یہ آنے والے واقعات ہونے کے باوجود یقینی ہے کہ یہ ہو چکے اور جنتی کو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے جب جنت میں ایک نظارہ کروایا جائے گا اسے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف آئی کوئی گوانتا ناموبے کوئی اور کھال کھینچنے کی تکلیف کوئی ٹکڑے ہونے کی تکلیف سیدھا سیدھا جواب دے گا اللہ تکلیف کو بھی دیکھی نہیں بھول جائے گا یہ دنیا بالکل آج ہے اور ہمارے سامنے ہر روز ہمارے ہاتھوں پر ہمارے بھائی بند رخصت ہوتے رہتے پتہ نہیں شیتان ہمارے ساتھ جو ازلی دشمن چمٹا ہوا ہے ہمیں کیوں پلٹنے نہیں دیتا ہمیں چاہیے کہ پلٹ جائے ان کا جرم کیا تھا یہ بستیاں جو ہلاک ہوئی فصیر رو پھر زمین میں سیر دیکھو یعنی تاریخ کا مطالعہ کرو کئی فقانہ آبت الدین من قبل تم سے پہلی امرت جو ہلاک ہوئی ان کا انجام یہ کیوں ہوا کانا اکثر ہوں مشرقی اکثر مشرق اللہ رب العزت کو مانتے نہیں تھے کیا اللہ تبارک و تعالی کو صرف نہ ماننے والے بھی دنیا میں ہوئے بہت کم لوگ مانتے رہے مگر دنیا کی زندگی میں اپنی چلاتے رہے آج بھی پوری دنیا میں نیک صالحین بڑے ہیں الحمدللہ اس کے باوجود پوری دنیا میں مقتدر لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے انہوں نے اللہ کے ریٹ کو چیلنج کیا ہوا یہ ریٹ کہتے ہیں نا چیلنج ہو گئی کتنے تڑپ رہے ریٹ چیلنج ہو گئی اللہ کی ریٹ جو انہوں نے چیلنج کیا ہے اس کا کبھی سوچا اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا یہ زمین ہوا میں لٹکی ہوئی ہے یہ سیارے اور ستارے زمین سے کئی کئی گنا بڑے یہ فلک کی وہ سب کوئی جانتا ہی نہیں یہ اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی زندگی کے راستوں پر چل رہے کیونکہ اللہ نے ان کو اجباری طور پر اپنی اتاچ میں لے لیا ان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے اگر ان کو بھی اجازت مل جائے اپنی مرضی کرنے کی ایک مرضی کرنے کی دیر ہے پھر ہمارا کوئی نشان بھی نہ ملے گا یہ کیوں اتنا بڑا امن ہے کائنات کے اندر یہ آکسیجن کم کیوں نہیں ہوتی کبھی فکر ہمیں ہوئی روٹی پانی کپڑا بل یہ وہ سب فکر ہوتی ہے کبھی آکسیجن کی بھی فکر ہوئی سب سے بڑی اللہ کی نعمت سب سے پہلی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہوا ہے سانس ہے جو چاہتا ہے اپنے ناک اور منہ کو بند کر لے کسی اور سے کروا لیں کہیں اس وقت کھولنا جب میری حالت بگڑنے لگے پھر اسے پتا چل جائے گا کہ وہ محتاج ہے اور وہ دینے والا ہے وہ الگنی ہے وہ کسی کے قابو میں ہے وہ آزاد نہیں ہے وہ یہاں بھی کسی کا محتاج ہے اور ہر آن اس کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے وہ شکر کا حق کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا الا یہ کہ محمد کی سنت پر صلی اللہ علیہ و وسلم چلتا رہے اور اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے قبول کر لے میرے بھائیو زمین کے اندر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم کوئی نہیں مانتا اپنی مرضی کے ساتھ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا اتنا سا تھوڑا سا بہت دیر ہے کہ ہم گزارتے ہیں نادانی کی عالم میں بہت حصہ زندگی کا تیسرا حصہ سونے میں گزر جاتا ہے اور بہت سا حصہ پریشانیوں میں کھانے پینے میں زندگی کی باقی ضروریات ہے کہ ہر شخص کو اپنی گندگی صاف کرنا پڑتی ہے تو انسان کی حقیقت ہے اس میں گزر جاتا ہے پیچھے کیا بچا چند سال اس کے بدلے جہنم شعور کے ساتھ اللہ کو حاکم ماننا اللہ کی پہچان کے بعد ممکن ہے اللہ کون ہے سارا قرآن بیان کرتا ہے تیسرا حصہ اللہ کی پہچان پر ہے اسی لیے فرمایا یہ سورت الاخلاص پڑھیں تاجل السلسن قرآن یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے کیونکہ یہ اللہ کی نعت ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ کون ہے اللہ کو کوئی پہچانے گا تو اللہ تعالی سے ڈرے گا اور پھر اللہ کے اطاط کے علاوہ اس سے کچھ ظاہر نہیں ہوگا جو بشری تقاضے کے تحت گنا ہے وہ اور ہے جذباتی گناہ مگر وہ گناہ نہیں ہوگا جو بغاوت ہو اللہ تعالی کی حکومت کے اندر ایک حکومت اور قائم کرے یہ کبھی نہیں ہوگا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ربض الجلال اکرام کو چھوڑ کر وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے مخلوق کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے مخلوق کے سامنے نظر و ریاض کرے مخلوق سے بچہ بچی مانگے مخلوق سے دشمن پر فتح مانگے مخلوق سے اپنی عمر میں اضافہ مانگے مخلوق سے بیماری کی شفا مانگے کبھی نہیں ہوگا اس واسطے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مخلوق تو ساری آجد ہے حتٰ کے امبیا رسول علی مسلط وسلام ربیز الجلال ملک رام کی مخلوق ان کے ہونے پر ہمیں فخر ہے کیونکہ محمد ہم میں سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر کو اللہ نے اتنی عزت دی ایک بشر کو اتنا مقام دیا کہ محشر کا دن ہوگا وہ شفاعت کبرا پر فائز کیے جائیں گے وہی شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور یہاں تک کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والے بھی تو وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جائے گا کون جواب دیں گے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم داروں کا جواب دے گا آپ فکر یہ حکم تھا کہ دروازہ کھولا جائے اور چار دفعہ شفاعت کریں گے گناہ گاروں کو نکالتے چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے اور شفاعت ان کی قبول ہوگی ہاں یہود یہودلی حد میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی یہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا اس کے کی شفاعت ہوگی صرف ہر حال میں نا قابل قبول ہے کیونکہ ربض الجلال بل اکرام کے ساتھ کسی اور مشکل خشال حاجت روا کسی اور اتائی کو ماننے کی بھی گنجائش نہیں اس لیے کہ اللہ تو اونگتا بھی نہیں اللہ کے لیے تو موت بھی نہیں اللہ کے لیے زوال ہے ہی نہیں وہ اکیلے ہی ہر ایک کے لیے کافی اللہ صلاح بھی کافی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اے اللہ سب کے لیے ہر حال میں ہر مشکل میں ہر ضرورت میں ہر زمانے میں ہر جگہ میں کافی ہے پھر دوسرے کی ضرورت کیا آخر کال کچھ بتائے تو صحیح کوئی, کوئی کمزوری اسے نظر آئی تو ایک اور عطائی بنایا ورنہ جب کمزوری کوئی نہیں جب ہے یہ ایسا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا کبھی بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے علم کے قربان جائیے کہ زمین کو پھاڑتا نہیں اسمان کو گراتا نہیں کہ پاکستان کی اسمبلی کی اکثریت بیٹھ کر دستحط کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مولوی صاحب تم شریعت چلا لو تمہارے لوگ اگر شریعت کا نظام چاہتے ہیں, عدل کا انصاف کا نظام چاہتے ہیں, تو تم چلا لو اس کا مطلب ہے تم نے اعتراف کر لیا کہ تمہارے یہاں شریعت نہیں ہے تمہارے عدل نہیں ہے تمہاری یہ ضرورت اللہ کا کھا کر اللہ تعالی کے دیے ہوئے بٹن کے ساتھ زندگی گزارتے ہو اللہ تمہاری گندگی کو تم سے نہ دور کرے تو ایک دن بھی زندہ رہنا یہ چند دن زندہ رہنا ناممکن ہے آج ہی آ جائے اتنا عاجز انسان جو ہوا کے لیے اللہ کا محتاج ہے اس کی زمین پر بیٹھ کے نہ حرام ہے یہ فیصلہ کرتی پوری اسمبلی کہ تم شریعت چلا لو اس کا ورد مطلب تمہارے پر شریعت نہیں اگر ہوتی تو تم کہتے پہلے سے موجود ہے آ کیوں مانگتے ہو پھر مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں نماز باجماعت مسجدوں میں پڑھنے کی اجازت دی جائے ہمیں جمعہ باجماعت پڑھنے کی اجازت دی جائے تو اسمبلی پلٹ کر کہتی سب کو اجازت ہے یہ کیا نیا فتنا کھڑا کر دیا تم نے سارے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو نہیں یہ نہیں تھا شریعت کا نظام نہیں تھا خود انہوں نے فرد جرم عائد کر دیا اپنے اوپر میرے بھائیو یہ ایک خطرناک نقطہ ہے بہت خطرناک نقطہ پہلی امتوں میں جب انبیاء آتے رسول آتے علیہ مسلاط اسلام جب اطمام حجت ہو جاتی سب تک دعوت پہنچ جاتی تو اللہ عذاب کے ساتھ سب کو مٹا دیتا اب اتمام حجت ہو گیا ایک بچے بچے تک یہ پہنچ گیا کہ ہمارے اوپر اس وقت کفر کا نظام شریعت کا نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ و عالم و صحیح وسلم سدا ابی و امی جس کے اس وقت یہودوں و سارا کارٹون بنا رہے ہم نے جہود و سارا کے نظام اور ان کی قیادت کو ریاست کی سطح پر قبول کر لیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا انکار کر دیا عمل کے ساتھ بے شک دل سے نہ انکار ہو بے شک مو سے نہ انکار ہو ان نل ایمان قل ان عمل ایمان اہل سنت وال کے نزدیک قول اور عمل کا نام ہے وہ ایمان کس کام کا جس کے ساتھ اس کا الٹ عمل ہو ایمان و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سے اکبر ہونے پر ایمان ہو کہ وہ جو بتاتے ہیں وہی نجات ہے اس کے علاوہ سب ہلاکت ہے اب پھر ان کی قیادت سے انکار کیا جائے پھر ایمان تو نہیں ہے نا اگر ایمان ہوتا کہ وہ رب کائنات کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اگر سی این سی فوج کو حکم بھیجے واپس آ جاؤ یہ انکار کریں گے ہرگز جو انکار کرے گا اس کو گولی سے اڑا دیا جائے گا وہ تو باغی ہوا اللہ کا رسول آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے بھیجا رب کائنات میں اگر یقین ہے دل سے تو یقیناً اس کے ہر حکم کے اندر نجات اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سورہ الحدیب میں فرماتا ہے یا وہ آپ رسولی اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ یو تکم اللہ تمہیں دو را حصہ دے گا میرے رحمت ہی اپنی رحمت سے تمہارے لیے نور بنا دے گا زندگی میں چلو گے روشنی تمہیں راستہ دکھاتی چلی جائے گی یہ کن کو خطاب ہے صحابہ کو رضوان اللہ علی مطمئن ان سے بڑھ کر کوئی صالح نیک ہو سکتا ہے جو کہے وہ سب سے بڑا جھوٹا سب سے پہلے ولی سب سے بڑے اولیاء سب سے زیادہ چنی ہوئی امت اس کو اللہ کہتا ہے اتف اللہ اللہ سے ڈرو عام انہیں رسولی رسول پر ایمان لاؤ کیا وہ ایمان نہیں لائے ایمان کی اور زیادہ تاکید ہو رہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ سمجھو کہ تم میں سے کوئی بات کہہ دے ان کی بات حرف پہ آخر ہے وہ تن ان واح ال <يُوحا> وہ اپنی مرضی سے دین میں کبیری کلام کرتا وہ جو بولتا ہے اللہ کی وحی ہوتی اس منہ سے جو نکلا سچ نکلا حق نکلا اور جس نے اس سے نکلے ہوئے پر عمل کر لیا اس کے لیے نجات لازم ہے اس کی شفاعت کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے اص سب سے زیادہ خوش نصیب میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے میری اتاط کی اور کہا کہ ہر میرا امتی جنت میں داخل ہو جائے الا من ابا جس نے انکار کیا پوچھا وہ من ابا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کون ہے انکار کرنے والا فرمایا من اطاجی جس نے میری اتاث کی داخل الجنہ اور جنت میں داخل ہوا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا یہ انکار اسٹیٹ لیول پر ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے محفوظ و معمول ہونے کے بعد کیونکہ یہ دین کبھی ضائع نہ ہوگا اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لے لیا آج یہ بات سخت غور کرنے کے قابل ہے کہ آج اتنا بڑا فیصلہ اسمبلی کی اکثریت نے کیا جیسے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرزائی کافر ہے اس سے پہلے لوگ مرزائی کو کافر کہتے تھے مگر اس دنری کے ساتھ نہیں جب فیصلہ ہو گیا تو دہلی کے ساتھ کہنے لگے کیونکہ جمہوریت میں جو کہ اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے یہ فیصلہ اسمبلی کی اکثریت کا کسی کوٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا اس دن سے مرزاوں کی مسجدیں بند ہو گئی آزانیں بند ہو گئیں آج اس اسمبلی نے فیصلہ کیا وہ ماں نہ نو ہم اسلام پر نہیں ہیں یہ علی بات ہے کہ ان کو شریعت دی جی انہوں نے یہ کمزوری دکھائی وہ اس قابل نہیں ہے نافذ کرنے کے میں اصل بات کی طرف لاتا ہوں یہ جھگڑے ہمیں دور لے جائیں بات کرتے رہے ساری رات کوئی ان کی طرف سے وکالت کرتا رہے گا کوئی جواب دیتا رہے گا نہیں اصل بات یہ ہے کہ جن کون سا بڑا شریعت کے نفوذ کے اندر نالائکی ہونا کمزوری ہونا شریعت کے نفوظ کے اندر نافذ کرنے کے اندر بے علمی ہونا مان لیا مان لی سب کچھ ہے سب کمزوریاں ہیں اور ایک طرف شریعت کو شاط کر دینا شریعت کا ہونا ہی نہ اس کی جگہ کفار کی قیادت ہونی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی کے ہر میدان میں قائد کامل بنا کر گئے ہیں ان کی قیادت کاملا کے ہوتے ہوئے نجات کا راستہ ہوتے ہوئے ہلاکت کا راستہ اختیار کرنا کیا یہ بڑا جرم ہے یا یہ بڑا جرم ہے کہ پورے غلط طریقے سے لگا دیے عورتوں کو پڑھنے نہیں دیا مان لیا سارا کچھ کیا یہ بڑے جرائم ہیں یا یہ بڑے جرائم کون سے بڑے جرائم اللہ کو جواب دینا ہوگا بھائی آپ اور میں سب پوچھے جائیں گے ہمارا کیا بھی? کام ہے آج ہمارا یہ کام ہے کہ اپنی طرف سے ہم اس کا انکار کریں یہ کف کا نظام جو ہے اس سے جتنی بھی ہمت ہے براد کرے کہیں کہ ہم اس نظام کے ساتھ اے رب الجلال والاکرام بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں ہم اس کے انکاری ہیں تاکہ ہم بچ جائیں اللہ نہ کرے اگر پکڑ آ جائے قوم تو توبہ نہ کرے توبہ کرنی چاہیے ہم اس میں خوش نہیں ہیں کہ پکڑ آ جائے اللہ بچائے اس سے امین قوم کو توبہ کرنی چاہیے مگر اگر توبہ نہ کرے تو کم از کم ہم ہمارے بچاؤ کہ کوئی صورت تو باقی رہ جائے کیونکہ اللہ فرماتا ان اللہ لا گیرو ماں بھی قوم ان حقتا یو گیرو اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے آج دیکھیے ویل فرسٹ میں آپ اپنی اپنی جگہ گرے میں منہ ڈال کے اگر سچ مچ اسلامی حکومت قائم ہو جائے پاکستان میں سچ مچ قائم ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ نے پڑا ابوبکر کا پڑا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے باقی ادوار پڑھے کیا میں اس قابل ہوں کہ اس کے ساتھ چل سکوں گا میرے زندگی کے جو خط و خد و خال ہے میرے جو زندگی کے مختلف مزے ہیں میں نے جو محبتیں زندگی میں سجا رکھی ہیں جو رونقیں ہیں میری خوشیاں ہیں کیا وہ ساری کی ساری اس قابل ہیں کہ میں اسلام کے نظام کے نیچے چل سکوں کیا میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کیونکہ میرے پاس تو اختیار بڑا محدود ہے یقیناً اقتدار والے جواب دیں گے اور ہم حکومت کو تو بدلنے کی قوت نہیں رکھتے مگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی جس قدر قوت رکھتے ہیں جس قدر اس بات کو پھیلانے کی قوت رکھتے ہیں اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم نے اس میں کوئی کردار ادا نہ کیا اور ہمارا کردار ادا کرنا اتنا حقیر نہ سمجھا جائے کیا خبر کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے کوئی اٹھا کسی نے قربانیاں دی کسی نے جانے اپنی طلیب پر رکھی تو آج یہ وقت آیا کہ وہ اسمبلی جو کہتی تھی کہ شریعت کا نظام جو مانگتا ہے ہماری ریٹ چیلنج کرتے سے دستخط کرنے پڑے کسی نے قربانی دی تو یہ بات اٹھی نا اٹھ کر یہ بات ثابت کر گئی کہ تم شریعت پر نہیں ہو. یہ بات ایک عظیم بات تھی لوگوں کا وہم جاتا رہا کہ نہیں جی ہمارا آئین اسلامی ہے ہم آج 61-62 سال گزر گئے جب ارتق کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے رہے اور جمہوریت این اسلام ہے یہ چوتھے دن سننے میں آیا پھر امریکہ زیادہ بڑا مسلمان ہے ہم سے کیونکہ جمہوریت کی جتنی فکر امریکہ کو انگلینڈ کو پڑی ہوئی ہے وہ اللہ میں نہیں ہم دائیں سے بائیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جمہوریت نکل گئی جمہوریت نکل گئی تم پھر امریت کی طرف چلے گئے جمہوری گورنمنٹ کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ جمہوری جمہوری جمہوری یہ تو پھر ہاں وہ زیادہ اسلام پر یہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے اسلام کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں کہ وہ کسی جمہوریت کو مستعار لے کسی سوشلزم کو مستعار لے پہلے لال انقلاب آیا تھا سوخ انقلاب تو اس وقت اسلامی سوشلزم کی رقط لگتی تھی اور مساوات کو ثابت کیا جاتا تھا نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا اسی وقت کا نعرہ ہے ایک سیکولر جماعت کا کہ ہمارا دین اسلام ہے ہماری جو ہے سیاست جمہوریت ہے اور ہماری معیشت سوشلزم ہے اور طاقت کا سرتسمہ عوام ہے یہ اسی وقت نعرے ایجاد ہوئے تھے آج بھی وہ دونوں چیزوں کے لیے گنجائش موجود ہے اسلام ایک منفرد نظام ہے جس طرح اللہ رب العزت کے مشابے کوئی مخلوق نہیں اور کوئی مخلوق اللہ کے مشابے نہیں نہ اللہ کسی کے مشابے نہ مخلوق اللہ کے مشابے لئی س کم وَهُوَ لی الْبَصِيرُ اس کی مثل کوئی شہ نہیں وہ یکتا ہے یگانا ہے اسی طرح اس کا نظام ہے کہ اس کی مثل دنیا میں کوئی نظام نہیں مشابعت تو ہوتی ہے مشابعت تو اللہ نے کہا کہ میں نے بندے کو بھی بنایا سمیم بصیرہ اللہ بھی اس سمیع سمی البیر ہے لفظی مشابت ہے سمیع سے مراد سننا ہے بصیر سے مراد دیکھنا ہے وہ ہم میں بھی ہے سننا دیکھنا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس طرح جس طرح اسے سے لائق ہے ذات عالی کو اسی طرح اس کا اسلام یہ اس کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس طرح پوری کائنات ایک توازن قائم کیے ہوئے کیونکہ اسلام پر چل رہی عبادت کر رہی ہے اللہ کی للہ اسجدو ما فما واتی ول زمین میں جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ ریز حتیہ کہ میرا اور آپ کا دل حتیہ کہ اوباما کا دل حتیہ کے حکام کے دل اللہ تعالی کی مرضی سے دھڑکتے ان کے خون کا دوران اللہ چڑھا رہا ہے ان کی غذا کو جز میں بدن وہ بنا رہا ہے اور فالتو غزہ کو نکال رہا ہے جب چاہتا بیمار کرتا ہے جب چاہتا ہے تندرست کرتا ہے جب چاہتا ہے غمگین کرتا ہے جب چاہتا ہے خوش کرتا ہے, دل ہے دل اختیار آیا کبھی دل دھڑکنے کا بل آیا کبھی خون کے دوران کا بل آیا کبھی ہوا کا بل کتنا سخی ہے میرا مالک کتنا میرا مالک عظیم ہے کس قدر بڑا ہے کس قدر اس کی بڑائی کس سے ثابت ہوگی اگر ہم اللہ تبارک وطالع کے سامنے اپنے آپ کو بے بس کر دیں اور محمد جو لے کر آئے صلی اللہ علیہ و وسلم اس کے سامنے بالکل جھک جائے یہی حاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا کہ ان کی عطاط کس طرح سے کی جائے کہ قتل کوئی اکڑ باقی نہ رہے فلاح و ربی یؤمنون۔ تیرے رب کی قسم وہ ایماندار کبھی ہو ہی نہیں سکتے جو تیرے اوپر ایمان لائے اور ایمان کا دعوی کرتے لا یو امینون حق تہ یو حق کی منہ کا کی و شجر بین حتہ کہ تجھے اپنے ماں تمام شجر بین مشاجرات منازعات آپ کو اپنے ماں ہر جگڑے کے اندر ہر تنازع کے اندر حاکم نہ مان لے حق تہ حق کی منہ کافی ماشا جرا بہ نام سو ملا ان پھر جب دل میں جھاگ کر دیکھے تو تیرے فیصلے پر کوئی کسک بھی نہ ہو کوئی تنگی بھی نہ ہو دل بھی ایسا کھلا ہو کہ جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے اگر انہوں نے سنسار کا حکم اللہ سے لے کر دیا تو محمد رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراؤ ابھی وہ اور اس عورت کو بھی سنسار کیا جس نے آ کر خود سزا لی تہر یا رسول اللہ ایمان اس چوٹی پر پہنچا ہوا ہے کہ آج کے مرد جو ہے وہ چیف جسٹس جس کو بحال کروایا سب نے مل کر اسلامی جماعتوں نے بھی اس کا بیان سانگڑ میں پڑھ لیجیے میرے پاس اخبار پڑا ہے اس نے کہا کہ یہ کوڑے مارنے کی سزا یہ انسانیت کی تزلیل ہے سب کے سامنے جبکہ قرآن کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی حکم دیتا ہے بھائی یش تو اسفت المن جب اسے کوڑے لگ رہے ہو تو مومنوں کا ایک گروہ اس پر گواہ ہو اور اللہ فرماتا والا حیات ہوئی یا انل الباف اور عقل والوں کے آس میں حیات ہے کساس میں حیات ہے کہ ساس لوگے جرائم ختم ہو جائیں گے زندگی مل جائے گی سوسائٹی کو اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے اس عورت کو جو اتنی پاکیزہ ہے اتنی صالحہ ہے اتنی اللہ سے ڈرنے والی ہے کہ خود آ کر اس سزا کو قبول کرتی اللہ پر کتنا یقین ہے اس عورت کا اس کو یقین ہے کہ پتھروں کے ساتھ مجھے کچل دیا جائے گا وہ سزا میری اللہ آسان کرے گا اور میں سمجھ تو شاید اللہ نے اس کے لیے اتنی آسان کی ہو کہ اسے تکلیف بہت کم ہوئی ہو کیونکہ یہ موک نرس اللہ کے اختیار ہے تکلیف کو کنٹرول کرنا ہم کر لیتے ہیں انفٹیزیا دیتے ہیں مریض خود دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے تو اللہ پاک کے اختیار میں جب چاہے تکلیف کو آسان کر دے میرا گمان ہے اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے آسانیاں کرتا ہے ولہ دینا جاہدوفینہ جو ہمارے راستے میں اپنی توانائیاں کھپاتے ہیں للہم سبولانا ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں یہ متقی عورت یہ پاکیزہ عورت یہ آتا خود رجم ہوتی ہے اور رحمت العالمین اس عورت کو رجم کرتے ہیں اللہ استقفر اللہ کیا یہ بے طرف تھے ناوز باللہ من منظالی کیا یہ غیر انسانی سزا تھی ہم ان لوگوں سے میڈیا سے متاثر ہو کے سوچتے نہیں منہ سے کیا نکال رہے کبھی ہمارے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے کبھی کچھ نکل جاتا ہے کبھی ہم کہہ دیتے ہیں ایسی شریعت سے تو اللہ بچائے جو ہم سوچتے نہیں کہ بات کہا جاتی ہے سید بخاری اور مسلم کے حدیث سے متفق ان علیہ ان نل اب کلو بندہ منہ سے ایک بات نکالتا ہے لا یا لم نہیں جانتا بات کہاں پر پہنچ جائے گی اور بات نکالتا مین رضوان اللہ اللہ کی خوشنودی ندی کی یک تو بل لہ اللہ اس بات کی وجہ سے اس کے لیے لکھ دیتا ہے جنت ہمیشہ کے لیے اللہ یوم قیامہ کہ اللہ کی رضوان ہو گئی اس کو راضی نامہ مل گیا اللہ کا اسی طرح اس کے مقابلے میں بندہ منہ سے بات نکالتا ہے لا یا لہو نہیں جانتا کہاں پہنچ گئی ہے بات اور یہ اللہ کے سخت کی بات اللہ کو غصہ دلانے والی بات اس بات کی وجہ سے یہ سات زمانے جہنم میں دور پھینک دیا جاتا یہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے بہت زبان سوچ کر استعمال کریں یہ وہ کتاب ہے اللہ کی اگر پہاڑ پر نازل ہوتی تو اس کا بوجھ نہ برداشت کر سکتا تو دیکھتا کہ ریزا ریزا ہو کر پھٹ جاتا اللہ کی خشیت کے ساتھ یہ قرآن ہمیں رلاتا نہیں ہے ہم قرآن کے بارے میں اس طرح بے احتیاطی سے بات کرتے ہیں یہ شریعت کی بات ہے اور دیکھنا یہ چاہیے سب سے پہلے کہ جو شریعت مانتا ہے کیا خود شریعت پر چل رہا ہے تو پھر تو اس کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے اگر خود اس کی زندگی شریعت میں ڈھلی ہوئی ہے اس کی جہالت اپنی جگہ کسی معاملے میں ظاہر ہوگا شریعت کے اندر کسی معاملے میں غلطی خوردہ ہوگا کسی معاملے میں وہ کسی اعتبار سے شریعت کی بات تو سمجھنا اور ہوگا نیک ہونے کی وجہ سے مگر کیا جس کو وہ شریعت جانتا ہے اس پر ڈھل گیا اب شریعت مانگتا ہے اس کا سچا ہونے کے امکانات بہت ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی شریعت چاہتے ہیں مگر اس طرح سے نہیں اور اس کی زندگی ٹوٹل شریعت سے خالی ہے بلکہ اللہ کی عداوت سے بھری ہوئی ہے وہ یقینا دوسرے راستے پر جس نے پبلک پر اتنا ظلم کیا کہ بچیاں اور بچیاں نہ چھوڑیں باپردہ عورتیں نہ چھوڑی جن کے پاس ایک چھری بھی نہ تھی ان کو بھی قتل کر دیا ان کو ظالم مانے, مانے یا ان کو مانے جنہوں نے پبلک پر آج تک کوئی ظلم نہ کیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق کی سمجھ دے آمین اور اللہ ہمیں آخرت کی فکر لاحق کر دے آمین تاکہ ہم اپنا راستہ جلدی سے درست کریں کیا خبر کہ ہماری زندگی کی موہلت تمام ہوا چاہتی ہو کوئی ضروری تو نہیں ہر شخص بوڑھا ہوگا ایک بزرگ نے فرمایا کہ معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو تمہیں بوڑھے کم نظر آئیں گے اس کا مطلب ہے سارے بوڑھے نہیں ہوا کرتے یقینی بات نہیں ہے بوڑھا ہونا ابھی سے توبہ کرو یہ چھوٹی سی زندگی ہے یہ پچھلی گزری ہوئی گمان کیجیے ابھی بیٹھیں گے آپ کے ذہن میں فلم چلے گی آپ کے پچھلے دس سال بیس سال چالیس سال پچاس سال 60 سال ایسے گزر جائیں گے کہ آپ دس منٹ کے بعد فارغ ہوں گے بس یہی زندگی ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کی مہمان نوازی کے مزے لینے کی زندگی ہے اور یہ شرک کے بغیر جو ایمان ہوگا اس میں ملے گی آج مسلمانوں کے ملکوں میں بہت شرک ہو رہا ہے ورنہ صحابہ میں کتنے زبردست اختلافات شیطانوں نے ڈالے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو سب سے زیادہ مبارک قبر ہے جس میں جس نے اتھر پڑا ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی نہیں کیا کہ ہمارے اندر فیصلہ کروا دیجئے کسی نے خواب کا ہوا نہیں کیا کہ مجھے آ کر یہ کہہ گے کہ تم دستبردار ہو جاؤ ایسا کبھی نہیں ہوا کسی نے عرف نہیں کیا صحابہ میں سے کرون اولا میں یعنی صحابہ تعوین اور تبہ تعمین نے کسی نے اس نے کیا. کیا اگر یہ ہوتا تو وہ نہ کرتے واللہ سب سے بڑھ کر خیر ان میں تھی خیر اناؤ سی کرنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں سم مل دین یلون دینا یلون پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ چیزیں نہیں ہے اور یہ چیزیں دین اسلام کے اندر قطعًا بالکل نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ ہمیں سوچ اور سمجھ کی بغیر تعصب کے توفیق دے و کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے صرف اپنے بھائیوں کو نجات کا راستہ دکھانا ہے تاکہ میری بھی نجات ہو جائے اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی نجات دے ہاں اگر کسی بھائی کا سمجھنے کے لیے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے بھی بے شک ہو تو میں حاضر ہوں ڈرسو آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ آیا وہ شریعت پہ چل رہا ہے تو وہ کس شریعت کی ڈیمانڈ کرے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ درجے دل ہے ہم نے اور صحیح وہ ایمان کی حالت میں ہے وہ اگر کوئی شریعت پر ابھی نہیں چل رہے تو کیا ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی شریعت کی جو ہے وہ نمت فلون امانا تفون کیوں وہ کہتے جو کرتے نہیں اگر کوئی مجبوری ہے اکراہ ہے تو اور بات ہے اگر کوئی اکراہ نہیں تو پہلے جو بات بلند کرنے لگا ہے اس کو خود تو عمل پہ تیرا ہو یہ تو عین فطرت ہے شریعت کا نظام صرف کوئی چیز نہیں ورنہ یہ نظام جو ہے یہ اسی طرح ہے اگر ایمان کے بغیر ہو جس طرح نماز بوزو کے بغیر مطبع ایک, مطبع ایک آزادی سے جو مرضی سوال کرے آپ کے شریعت کیسے پہلی بات ہے کہ کیسے نافذ ہوگی اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ شریعت نافذ کرنا اللہ نے ہمارے ذمے نہیں لگایا ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ کی عبادت اکیلے کی کریں گما خلق تلجین نول ان سا اللہ اور بہت سے ادوار ایسے گزر چکے کہ مخلصین بزرگ اور مومنین موجود تھے باوجود اپنی جانیں قربان کرنے کے وہ شریعت کے نفوس تک نہ پہنچ سکے تو وہ ناکام نہیں رہے وہ کامیاب ہے ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں انبیاء و رسول کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دعوت سے آغاز کرنا ہے لوگوں نے ایماندار بننا ہے جب آپ کے دل میں ایک احساس بیدار ہو جائے گا اپنے اللہ کو سوچ سمجھ کر ہم مان لیں گے تو خود اس کے لیے اللہ رب العزت کو راستہ بنا دے گا ہم ایک سے دو اور دو سے چار ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بھی طریقہ قرآن و سنت کے اندر ہو اس کو ہم اختیار کریں گے اپنی اصلاح کے لیے لوگوں کے اصلاح کے لیے خود کو بچانے کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے دیکھیے مان صاحب پاکستان کے اندر بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو کہ شریعت محمدی کی یا اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے کوشا ہے مطلب میرا کہنا ہے کہ مطلب ڈاکٹر اختار صاحب ہیں آپ ہیں لال مسجد والے ہیں یا ادھر سواد میں اور مختلف مختلف جگہوں پہ موجود ہیں لوگ مدرسے مختلف چلا رہے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے گروہ بن چکے ہیں جن کا ایک ہی مشن ہے تو یہ کٹھے کیوں نہیں ہو جاتے کہتے باہر کھا رہے ہیں ہر جگہ پہ مارے جا رہے ہیں اور یہ کٹھے ہو گئی جدوجہد کٹھی کیوں نہیں کرتے کیا وجہ آپ کے سامنے میں نے ارض کر دیا کہ سبھی کے نمائندے اسمبلی میں تھے تقریباً جنہوں نے دستخط کر دیے کہ ہمارے ہاں نظام شریعت نہیں ہے کیا اب بھی انہوں نے جمہوریت کی جان چھوڑی جبکہ جمہوریت نے انہیں اتنا گرا دیا کہ کبھی یہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے تو لوگ جمع ہوتے کبھی پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے تو لوگ قربانیاں دیتے اس دفعہ تو بدنصیبی سے اسلام کا نام بھی نہیں تھا نسا کے جمہوریت تھا انصاف تھا اور چیف جسٹس کی بحالی تھی وہ جس میں بحال ہوتے ساتھ اللہ تعالی کی سزاؤں کو غیر انسانی سزائیں کہاں اور میسا کے جمہوریت جس نے یہ جو کچھ ہمیں دیا ہمارے سامنے اب بھی اگر یہ اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے راستہ ہی غلط ہوگا تو بے شک علیحدہ علیحدہ کوشش کریں یا مل کر کریں کام نہیں ہوگا کام اسی وقت ہوگا جب راستہ درست ہوگا کیسے سٹیشن آ سکتا ہے کراچی کی لائن پر پنڈی کا پنڈی کا سٹیشن تو پنڈی کی لائن پر آئے گاڑی گا گا جتنی تیز دوڑے گی اتنی دور ہوتی چلی جائے گی منزل صفی محمد صاحب میرا خیال دوستوں کو بھائیوں کو موقع دیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو تو میرے ساتھ ملتے رہتے ہیں اگر بھائی سوال کو کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے پھر کوئی نہ کرنے والا ہوگا تو آپ کرنا میرے ساتھ میرا خیال ہے کہ جو خواب میں معاملات چل رہے ہیں مولانا صوفی محمد کے جو الفا ہیں ان کو پکڑ پکڑ مارا جا رہا ہے ان کے دوست ساسوان کے نام سے مارا جا رہا ہے اور فوج کشیوں پہ کی جا رہی ہے بمباری کی جا رہی ہے یہ ساتھ دینے کا وقت نہیں ہے مطلب جو اسی نظریے کے قائل ہے لوگوں کا, کا ساتھ ساتھ ہے ہم نے تو شریعت مانگنے والوں کے نعرے کا ساتھ دیا یہ جو بات کی ساتھ دینے کا ایک ہی طریقہ نہیں کہ آپ گن پکڑ لیں آج جو جنگ ہے وہ میڈیا میں ہے آج جنگ ایجوکیشن کے میدان میں ہے ثقافت میں تہذیب میں ہے سیاست میں ہر میدان میں آپ کو لڑنا ہے ہر جگہ وکالت کرے حق کی غصوبی محمد کے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو حق کی وکالت ہم پر فرض ہے میری جو صلاحیت ہے اور جو میدان ہے میں اس میں یہ بات کر رہا ہوں اور یہ بات الحمدللہ دلیل پر مبنی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کیا واقعی ہم پر کفر کا نظام ہے اس وقت یہ چھوٹی بات نہیں یہ عظیم جرم ہے یہ اسلام سے خارج کرنے والا جرم ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اتنے بڑے نظام کو شریعت جو زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے اور ہر ایک گتھی سنجھاتی ہے اس کو بالکل جھٹک کے رکھ دینا اور خود بیٹھ کر ایک نظام بنانا اور اس کا اقرار کرنا پھر بے حیائی کے ساتھ کہ ہمارے پاس شریعت نہیں تم نافذ کر لو یہ بہت بڑا جرم اگر کلیمانا پڑھتے ہو تو جرم کم ہے یعنی اس شدت میں اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ اگر صحابہ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں ایمان تو لا چکے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے ویری سوری تو کیا وہ مومنین رہتے اگر نماز پڑھ لیتے اور آگے چلتا معاملہ تو کہتے کہ ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے نماز کی حد تک اچھا تھا تو کیا وہ مسلمان رہتے روزہ بھی رکھ لیتے زکات میں آ کر رک جاتے اور کہتے زکوات نہیں دے سکتے مانتے ہیں آپ کے زکات کے قانون کو آپ کو مانتے ہیں نبی کیا وہ ان کے ساتھ رہ سکتے تھے یہ میری دلیل نے یہ قاسم بن عبید کی دلیل ہے بہت بڑے تابع ہو چکے ہیں پہلے سے الحمدللہ انہوں نے کتاب ایمان میں یہ دلیل دی حقیقت یہ کہ نبی آیا اس لیے لیو تعبضم اللہ تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاط کی جائے صلی اللہ علیہ ول وسلم اگر اس کی اطاط نہیں کرنے تو پھر اس کی نبوت پر ایمان لانا ثابت نہیں ہوتا اور اس ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ پورا ملک گواہی دے دے کہ ہاں ہمارا قائد ریاست میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ و علیہ نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک ہے کارٹون بنانے والوں کو خوش کرنے والی بات تو یہ بس کفر ہے اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے جو کچھ بھی سوچنا ہے کہ اب میں کسی طرح سے کوئی ایسی کوشش کروں جیسے ہفتے کے دن سب مچھلیاں پکڑنے لگ گئے تعویل کے ساتھ ایک پارٹی منع کرتی تھی انہوں نے کہا لمتا مہلکم واضح و مذہب ان شدیدا کیوں منع کرتے ہو اللہ یہ یعنی الاق کر دے گا یا شدید عذاب کرے گا چھوڑو تم اپنی توانائیاں کھپاتے ہو تو انہوں نے کہا معذیرتََََََََََََََ اللہ ربی ہماری معذرت اللہ کیا ہو جائے گی کہ ہم نے منع کر دیا تھا بالا اللہ اور ہو سکتا ہے یہ اللہ سے ڈر جائے ہم تو نہیں کہتے کہ یہ ڈریں گے نہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب جنت کوال والے اگر کلیمہ پڑا تو سچ مچ کلمے کو خالص کر لیں اب مہلت ہے جو کوئی چاہتا ہے کر لے اللہ نے تو زبردستی نہیں کروانا ولو شاہ اللہ الحدن نا سجمیہ اور اگر اللہ کرنے پر آتا تو سارے مسلمان ہوتے ہیں. مجال نہیں کسی کی کہ سر بھی اٹھا سکے اس کا قانون نہیں اس نے مہلت دی ہے حق اور باطل کی پہچان کروائی پھر اس نے دیکھا کہ کون محمد کو پہچانتا صلی اللہ علیہ ول وسلم کون نہیں پہچانتا کون حق ادا کرتا ہے ان کے رفالت کا کون نہیں کرتا ہے جی ہے اس, اس کو اس اضافے کا باعث جمہوریت بنی جمہوریت نے اکثریت کے احترام اور اکثریت کے معاملے کے سامنے جھکنے کی روش پیدا کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ توحید اور سنت کو جاننے والے بھی جب ایک قبر سے جلوس نکلتا ہے جہاں پر لوگ کب چادریں چڑھاتے ہیں منت نظر و نیات غیر اللہ سے وہ چیزیں مانتے جو اللہ کے سوا کو نہیں دے, دے سکتا وہاں سے کیوں آغاز ہوا مسجد سے کیوں نہیں ہوا معلوم ہوا کہ پوری قوم نے خاموشی اختیار کر کے اس جرم کے اندر اضافہ کر دیا یہ خاموشی جرم میں اضافہ کرتی ہے اور یہ جمہوریت نے کروایا اور یہ آج کی چیز نہیں ہے یہ بہت پرانی چیز ہے معاشرے کا خوف آج اس کا نام جمہوریت ہے ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا سورہ القبوت ہے وقالا ابراہیم نے کہا من دون مندون اوثانا یہ جو تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے علاوہ بت گھڑ کے پوجتے ہو یہ تم مانتے مانتے کوئی نہیں مب دسکی نہیں دنیا کی زندگانی میں تمہارا جوڑ ہے تمہیں جتھا بناتے ہیں تمہاری خوشیاں برقرار ہوتی ہیں سم یومن پھر قیامت کا دن آئے گا تم میں سے باز باز کا انکار کرے گا وہاں لو با را اور تم میں سے باز باز پر بر لانتے برکھائے گا واہ کمنار وہ مالا کم مناسری تمہارا ٹھکانا جان نہ ہوگا اور کوئی تمہیں مددگار نہ ملے گا ہمیشہ شرک اسی لیے ہوا معاشرے کو خوش کرنے کے لیے معاشرے کے خوف سے کلاشن کوف سے بڑھ کر خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے بات اب اگر تحریک میں جان ڈالنی ہے تو مسجد سے جلوس نہیں جگتا کب سے جلوس جگتا بس اور سارے خاموش ہیں نام نے ہاتھ تو ہی دی بالکل خاموش ہے یہ ہے جرم کی وجہ جو بڑھ گیا یہ جرم بہت بڑھ گیا اور لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے ڈاکٹروں کا بہت بڑا ظلم ہے جو ڈاکٹر جانتا ہو کہ یہ شوگر کا مریض ہے اور اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے پھر وہ اسے کھانسی کی دوائی دے پھر اسے بدہضمی کی دوائی دے اور شوگر کی دوائی صرف اس لیے نہ دے کہ چودھری صاحب کو جو شوگر کہہ دے چودھری صاحب چارٹا لگاتے ہیں شوگر ہوگی تیرے باپ کو تو یہ ڈاکٹر ڈاکو ہے اس طرح سے وہ عالم جو حق کی گواہی نہ دے اس کے لیے خاموشی اچھی ہے نجات کا کوئی باقی رہتا ہے ذریعہ کم از کم غلط گواہی نہ دے یہ جمہوریت لے بیٹھی ہے پاکستان کے اندر جمہوری نظام نافذ ہے اور جو بھی آپ کوشش کریں اس کی ادھر رہ کے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ, آپ قانونی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ اسے ہٹ کے کریں گے تو وہی اثر ہوگا جو لال مہجل کا ہوا یا جو لوگوں کا ہو کیسے کوشش کی جائے گی نظام نظام کو نظام کو کے تبدیل کرنے ضروری یہ کوشش ہو رہی ہے یہ کوشش جو ہم کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے الحمد للہ اپنے اوقات اس وقت سونے کا وقت ہے صبح سب نے جانا ہے ڈیوٹیز پر ہم کو خام خواہ تو نہیں بیٹھ کے گپ شپ کے لیے یہ کوشش ہے اگر اس کے بعد کوئی آپ کو مارنا شروع کر دے تو پھر لڑ کر مرنا ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ ہجڑے بننے سے محفوظ رکھے بس میں اس کا جواب دے دیتا اگر عورتوں کو بھی مارا جا سکتا ہے وہ کیا کوشش کر رہی تھی ہتھیار پکڑ کر ان کو کیوں مارا کم از کم عورتوں کو نکالنے کے آج تو بیسوں ذرائے ہیں جدید آلات ہیں بے شمار گیسیں ٹھینک کر آنسو گیس وغیرہ زبردستی اٹھا کر باہر نکالا جا سکتا تھا نہیں نکلتی تھی اسلامی پارٹیوں کو اجازت دے رہی تھی کہ بھائی عورتوں کو اٹھا لو اپنی عورتوں کو بھیجو ہم نے مارنا ہے باقی کو کم از عورتیں چھوڑ دیتے ان کے دل میں ترس نامی مسلمانوں کے لیے چیز کوئی ہے میں بم مارنے تو بچے ہی نکلنے دیتے جو 65, 65 رات کرنے کے لیے آئے تھے قرآن سیکھنے کے لیے آئے ان درندوں سے کیا امید کسی خیر کی لا یار فی نفی ممن علم ولا ذمہ تباغیت مومنوں کے بارے میں نہ رشتہ داری کا خیال رکھتے نہ مہدق